فما شفات بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی اللہ تعالی نے انہی مجرمین کے بارے میں فرمایا کہ اگر بفرض محال کوئی نبی یا فرشتہ اس دن ان کے لیے سفارش بھی کرے گا تو وہ ان کے کام نہیں آئے گی دوسرے لفظوں میں وہ شفات کے اہل ہی نہیں ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کسی نبی یا فرشتے کو ان کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں دے گا اس لیے کوئی ایسی سفارش نہیں پائی جائے گی جو انہیں نفع پہنچائے